ماں کان المشرقین یا مرو مساجد اللہ مشرقوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں شاہدین اعلی انفسین بالکفر اس حال میں کہ وہ خود گواہ ہیں کہ کافر ہیں اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم کفر کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں تو ایسے مشرکوں کو کافروں کو مسجد الحرام اور دیگر مسجدوں کا متولی بننا اور ان کو آباد کرنا ان کی خدمت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ ایسی نیکیوں پر ثواب تو اسے ملتا ہے جس کا ایمان ہو الابی تو اعمال الحم ان کے اعمال برباد ہو گئے وہ ناری اور جہنم میں ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان نما یا مساج من اللہ من عمن اب اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں یعنی جن کا عقیدہ درست ہو وہ اقامت والا اور وہ نماز قائم رکھیں وہ آتس زکا اور زکوۃ ادا کریں وہ لم یکش اور وہ صرف اللہ سے ڈریں انہی کا حق بنتا ہے کہ وہ مسجدوں کی خدمت کریں پس ان, ان قریب یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے ان پر اللہ کا کرم ہوگا مشرقین بڑا فخر کرتے تھے کئی سو سالوں سے ہم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں حاجیوں کو زمزم پلاتے ہیں خانہ کعبہ کے ہم متولی ہیں ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں ہم قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں اسی طرح ہم مسجد الحرام کی تعمیر کرتے ہیں ان چیزوں کو یہ بہت زیادہ ایشو بناتے یہ ساری چیزیں بہت بڑی سعادت کی بات ہے مگر یہ سعادت اسی کے لیے جس کا عقیدہ درست ہو جس کا عقیدہ درست نہیں تو ان کاموں پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا اور اس کا حق بھی نہیں بنتا اجعل تم سے قویت کافروں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا و عمارت المسجد حرام مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی خدمت کو برابر سمجھا ہے اس شخص کے کمن آمنا بلّا والیوم الخر جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وہ جاہد افی سبھی اللہ اور اللہ کی رام جہاد کرے یعنی جو پکا مومن ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا عقیدہ درست نہیں تم کافر ہو مشرق ہو تمہارے عقائد درست نہیں ہے لیکن تم سمجھتے ہو کہ اس مومن پر تمہیں فضیلت ہے اس لیے کہ تم مسجد حرام کے خادم ہو حرمین شریفین کے لیے جو خادم بنے خدمت کرنے کی بات کرتا ہے اس کے لیے اس کا عقیدہ بھی درست ہونا ضروری ہے کہ وہ اللہ سے سچے معنوں میں محبت کرے اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرے ان سے حقیقت میں محبت کرے کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی حرم شریف میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو حرم شریف کے خدام کہتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نہ تو وہ خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ ہی وہ قرآن پاک کی تعظیم کرتے ہیں قرآن پاک کو نعوذ باللہ من ذالک جوتوں پر رکھ دیتے ہیں تو با اللہ قرآن پاک کو کئی مرتبہ یہ دیکھا کہ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں تقیہ بناتے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی وہ توہین کرتے ہیں اللہ اور کبیرہ تو جب قرآن کی محبت ہی نہیں ہے جب خانہ کعبہ کی تعظیم نہیں ہے جب رسول اللہ کی محبت نہیں تعظیم نہیں تو خدمت حارمین شریفین کی کیا ثواب اور کیا برکتیں سب سے اہم چیز عقیدہ ہے تعظیم و توقیر ہے جب عقیدہ ہی درست نہیں تعظیم و توقیر نہیں جو قرآن کی توہین کرتا ہے تو اسے قرآن سے کیا فیض ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے تو لوگ جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو چونکہ حرم شریف میں رہنے والے لوگ ہیں تو ان کی تو بڑی فضیلت ہے تو حرم شریف میں رہنے والوں کی بڑی فضیلت ہے لیکن عقیدہ درست ہو جب قرآن کی توہین کر رہا ہے اور عقیدہ بھی درست نہیں تو ایسے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کیونکہ مشرقین مکہ کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ مسلمانوں پر ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہمارا قبضہ ہے کئی سو سال تک انہوں نے مسجد حرام پر قبضہ رکھا وہ حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے صاحبہ کرام کو طواف نہیں کرنے دیتے تھے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی اجازت اسے ملتی جس کو وہ چاہتے تو وہ مسجد و حرام اور بیت اللہ اس وقت بھی اللہ کا گھر تھا آج بھی اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر پر اگر کسی کا قبضہ ہو جائے یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے حق ہونے کی دلیل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جو شریعت ہے وہ حق ہے اس وقت قبلہ اول بیت المقدس پر کس کا قبضہ ہے آپ بتائیے کس کا قبضہ ہے یہودیوں کا قبضہ ہے تو کیا بیت المقدس اللہ کا گھر نہیں ہے کیا مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے فلسطین پر ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں اس پر کس کا قبضہ ہے یہودیوں کا قبضہ ہے تو اسلام نے ان چیزوں کو حق کی بنیاد نہیں بنائے اگر کوئی حرم شریف میں قرآن پاک کی توہین کرتا ہے اگر آپ میں جرت ہے تو محبت کے ساتھ اسے سمجھائیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں سمجھانے کی کوشش کریں اشاروں سے سمجھائیں کہ جب قرآن پاک کا ادب نہیں ہوگا تو قرآن کا فیض کہاں سے ملے گا لا یس عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں برابر نہیں ہیں ایمان کے برابر کوئی چیز نہیں اگر عقیدہ درست نہیں تو حرم شریف کی خدمت کا کوئی ثواب نہیں واللہ اللہ یا دل قوم اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نے ہجرت کی اور اللہ کے میں جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اعظم درجتاً عِنَّ اللَّهِ اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَارِزُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یو بشرب بِرَحْمَةٍ رحمت ان کا رب انہیں اپنی رحمت کی بشارت عطا فرماتا ہے وہ مُقِيمٌ اور ان کے لیے اللہ کی خوشنودی کی بشارتیں ہیں ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں خالدین فیحا اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ان اللہ دہ اجنع معین بے شک اللہ کے نزدیک ان کے لیے بڑا عجر ہے جب یہ حکم نازل ہوا کہ مسلمان ایسے لوگوں سے تعلقات نہ رکھیں جن کے عقائد درست نہیں ہیں جو کافر ہیں مشرق ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں یا منافق ہیں تو ایسے لوگ جن کے عقائد درست نہیں مسلمان ان سے تعلقات نہ رکھیں تو مسلمانوں نے حیرت کا اظہار کیا کہا کہ اگر ہمارا باپ ہو ہماری ماں ہو ہمارے بھائی بہن ہو ہمارے قریبی رشتے داروں میں تو بڑا مشکل کام ہے کہ ہم ان سے تعلقات توڑ دیں تو اس پر یہ آیت کریما نازل ہوئی یا ایو لدین اے ایمان والوں لا تبا کم و اخوان اولیا اناحب القف اے ایمان والوں اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ ان سے محبت نہ کرو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں وہ میں منکم اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا پس یہی لوگ ظالم ہے انسان پر اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی راہ میں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 ان کا نہ آبا اکم و ابنا اگر تمہارے باپ دادا تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہاری بیویاں وہ اور تمہارا خاندان تمہارے رشتے دار وہ ام والنق طرف اور تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے وہ تجارت ان تمہاری وہ تجارت وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگتا ہے وہ مسا کن نہا اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو یہ آٹھ چیزیں ہیں آبا باپ دادا ماں باپ ابنا بیٹے پوتے نواسے بیٹیاں بھی داخل ہیں اس میں وہ اخبان بھائی بہن اس میں بہنے بھی داخل ہیں وہ ازواج حکم بیویاں اشیوت خاندان کے تمام افراد رشتے دار اموال مال تجارت بزنس مساکن ہمارے گھر یہ آٹھ چیزیں ہیں جو انسان کو نماز سے روکتی ہیں یہ انسان کو جہاد سے روکتی ہیں یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں تو فرمایا یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں کس سے زیادہ محبوب ہے احبا علیہ کم و رسول ہی تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ پسند ہے وہ جہادی تھی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ آٹھ چیزیں پسند ہیں فتح رب پھر تم انتظار کرو یا اللہ امری یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے تو محبت اللہ کی غالب ہونی چاہیے اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے اور دنیا کی جو بھی محبت یا جو بھی چیز اس راہ میں رکاوٹ بنے تو ترجیح اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہونی چاہیے اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان کامل اللہ دل کو مل الفاسقین اور اللہ تعالی فاسق نافرمان فرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا